الحمد للہ صلاحیت وغیرہ میں سید نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام مسجد میں آ کے باوجو ہو کے بیٹھے اور عشا کی نماز کا انتظار کرتے ہر کا سب کفاس ہر کا ان کے سر جھٹ جاتے یعنی بیٹھے بیٹھے وہ سونے لگتے انگلے لگتے फिर جب نبی صبح اللہ علیہ وطن کے شریک لاتے تو مجھے سر جا پھر وہ ہوتی کے ساتھ شریک ہو جاتے گرو نہیں کرتے وضو پہلے کیا ہوا ہوتا تھا وضو کر کے آ کے نماز کے شدار میں بیٹھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی تو اٹھ کے نماز کے ساتھ شامل ہو گئے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی بیٹھا بیٹھا سو جائے ٹیک لگائے وغیرہ تو اس سے ودو نہیں ٹوٹتا محض نیند صرف سو جانے کی وجہ سے اونگنے کی وجہ سے گدو نہیں چھوٹتا جب بندہ خاص کر جب بغیر کسی سہارے کے بیٹھا ہوا ہوئے اور بیٹھے بیٹھے اونگے سب اس کا جھک جائے نیند کی وجہ سے کی وجہ سے تو بدو اس کا قائم رہے گا برقرار رہے گا ٹوٹے گا نہیں نیند نا کے نہیں ہے بدو کو توڑنے والی نہیں اس طرح پہلے گزشتہ درخت میں میں نے یہ بات باز کی کہ چراغوں پر موزوں پر مسا کر لیا جائے گو قائم ہو گیا موجود ہے کہ جرافوں پر موزوں پر مسا کرنے سے بزو ہو جاتا ہے اب جرافیں یا موزے اتارنے سے گزو ٹوٹنے کی کوئی دلیل نہیں اگر کسی آدمی نے چراغوں پر مسا کیا ہے اور گوسا کرنے کے بعد اس کو جراغ اتارنے کی مسلم ضرورت پڑ گئی ہے وہ جراف اگر اتار دیتا ہے تو جراغ اتارنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا کیوں اس لیے کہ کو اٹھنے کی کوئی دلیل نہیں ودو ایک عبادت ہے جس طرح نماز عبادت ہے نماز کے صحیح ہونے کے لیے بھی دلیل چاہیے اور نماز کے باطل ہونے کے لیے بھی دلیل چاہیے اسی طرح وزو قائم ہونے کی وزو صحیح ہونے کی بھی دلیل چاہیے اور وزو کے باطل ہونے کی گزو ٹوٹ جانے کی بھی دلیل چاہیے محض نیم کی وجہ سے سو جانے کی وجہ سے گزو ٹوٹنے کی کوئی دلیل نہیں ہاں جب آدمی چیت لیٹ کر سو جاتا ہے جب کسی چیز کے ساتھ سہارا لے کر سو جاتا ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ یہ جو آنکھیں ہیں یہ انسانی آثاب کا ایک تسمہ ہے پہلا نام عنا جب آنکھیں سو جاتی ہیں تو اس طرح کا القاعت یہ آثاب کھیلے پڑ جاتے ہیں پھر سویا ہوا بندہ جب اس طرح سے سو جائے پیٹ لگا کے یا لیٹ کر تو ایسی حالت میں سوئے ہوئے کو کوئی خبر نہیں رہتی کہ اس کی ہوا خارج ہو گئی ہو یا کوئی اس طرح کا مسئلہ بن گیا ہو جو ودو ٹوٹنے کا موجود ہے اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ودو کرے اور جو ایسی حالت میں سوئے کہ اس میں اس کے آزاد بھیجے نہ پڑے جس طرح پیگ لگائے دویر سونے والا ہے تو محض نیند کی وجہ سے بہت ٹوٹتا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے لیٹ کر پھر نماز پڑھتے وضو نہیں کرتے تھے آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تھا نام آنے والا یا نام میری آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن میرا دل जागता ہوتا ہے یعنی مجھے خبر रहती ہے کہ میرا بدو ٹوٹا ہے یا قائم رہا عام لوگوں میں یہ کیفیت نہیں ہوتی تو یعنی اس کا مختصر مطلب نیند صرف اکیلی نیند یہ نہ کرے گرو نہیں بیسا بیسا اگر کوئی آدمی اگ جاتا ہے سو جاتا ہے نماز کے انتظار میں فجر میں ایشا میں خطبہ جمعہ کے دوران کسی کو نیند آ جاتی ہے وہ بیسا ویسا سو گیا تو اس طرح سونے کی وجہ سے گرو نہیں ٹوٹے گا ہاں اگر کوئی ٹیپ لگا کے یا لیٹ کے سو گیا تو پھر وہ احتیاطر غرو دوبارہ کرے کیونکہ ہو سکتا ہے اس کا غروب گیا ہو اور اس کو اس چیز کی اطلاع اور خبر نہ ہو اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توقی دے سماج کر